سردار سر سر حفاظت دار کانو حفاظت حفاظت مستحبات و حفاظت خوشود ٹور تو شامل نے حفاظت حافظات ذکر خاص بادل درمیان دو دو قول سورا دودا سبازی کر کہ باراترجو حدیث کے راضی جناب رو اللہ ترا تراثر دے, دے شیتان دا وی دا دا, کارا با دا تاری کار بار بار جی لب کار دعو چہرے دفتری ڈیڑھ لاکھ راضی مل فا سر بندا مقدار جدا <سلام> سدمخ <سلام> دنیا کی نبا مسلمان طرح سری گی خدا و پاخرت کی سمیر فاخرت کی من پاتحسن پکان دما تیرا اہل قائم شی نواب کتاب شروعیشی اکم کسان تل واجر اللہ تا بالکل تم خانا ترک مسلمان تاسو شاہ جالیمان اور احمد قضا کے شکے دے امکان نو دو دشمن او احتمال دا حملی ہو نشکے دے نفعیل تو و رکمانا سورش اور سپے فض کور کمالم کم ہوا پزی سک فض کلاح کمل اللہ چلتا دا ولله صح حکم سیدنا الزواج والذين اتفقنا لكم يا ضرور ازواجها كسا جفاج اساس نفريد بياري وديو سو وسيادتو سيته كي وسيادت فادر خلو بيان وتان فجو نا جامه باندې دي سردا فين خرجنا بشريتي وتلي بصر فلاجنا عليكم رسول بنا فتاعمان بسلا دا حكم باقيدكم مسوخ دي جمهور بسقدار چدا حكم اول وهلهت كهو چدا قال فوري پدي بالايدت تو چقال فوري بدانو دي منسوخی راگا منسوخ صاحب نے یووبهسته شګرাজি د دې د عده الوسید یو دې اغاز نه عده ادا ده او مده الوسید ده او مده عده ده بده ده د مخه ذکر شته دا ضروري مې شېدا واجب دي یو دې مده الوسید تر وساده ده چې ورسو ته دا وې چې د کاله پرمداخذ نه واسي دال شګرাজি او مې شېدا مندوب دي مندوب چې دا اوکو حاصله چې د حق مندو دی او بر دے تضر دی ک د کو مجویوي دا تو ب ه د مجاد م سق دا دی اویتتل وااج مسیید دفا د خپلو بیانو کو متان ف جوه جا سر تقاله پورئ ب د سر د حکو منذی د فین خارجنا پس ی وې پخپله ان په مدت توسیت کی م دللتخواواجب دی فراجنا کو شنا اسمان فی ما پاننا تا کوی دا سناه د فرزانو س معوب د نکانه ہمارو ارت کا مع د کانود کیما ناظر ورزاد حکمت والا دے دا تلسم حکم دا مقی بیان دا متحیو دا فاردہ ہوئی غیر مدخول بیہا دا حق متلقہ غیر مدخول بیہا وہ واجبہ دا حکم دا متحیو دا فارد متلقی دا مندوب دے ولی المتلقات مطاوم بن معروب دا زنانہ وطلاقشون فارجول جامدہ بن معروب دا دوس مطابق حقنا المتقین لائک دے کار کال دا بتا کیا نصرہ و واقع محسری حکمین گئی نو تخل اللہ باہر دا دا دا دا دا با دا دا دار مرغ مخالابے اگر آج جہاد ترزی دل قانون سب سے مسلمان جہاز تنازع مقرر بدلے گی الحمتہ خرج المترین اور ترغیب الحمت خرج مارے وہ لوگو حالان کے دی ذگو بانے و حظ ماوط تو ووجہ دی مکنا پرسبب جہات یا دوج دے می د مکنا پر سبہ بابانے فقاوں ملہوتوں دی ت حکمی تیننی وے کئ انہہ حکو مک جو مل شتون کا قاللووں ملنا ہوں وال دی ت نہ کو حکمی پ اللہ خواندہ احسان دے فخلق مانے فتاقید عزار سفدی بنونا کین نقصرن ناصر اشکرون خوڑے خلق شکر نباسی در لا دنیمتنوں جہر کرا تفریح جہر کرا اموری منتظیمہ ذکر شوں مجاہد معظم شبت عظیب اسلامی بارے لکم اکر ذکر شوں ملک اسلاح لالف اجراد وصور آر باوبانے فی جنگی اور دا کی جنگی کی طول مسلمان اور دا کی جنگی کی وقات اللہ وجنگ کی فضیلت اللہ کے فراد اللہ کے وادم اللہ سمیو نانی وہ اشتا ستن اللہ دے اور کیا کے پاس مندگان دے فائدہ بہاد مندگان بانے منز ذکر کریو چونکه جہاد کلفاق تزروتی رضی وجر چ جہاد مسئلہ ذکر شی اور بس انفاق ذکر کئی کے اس سے دراد دفارا من ذل ذی کر اللہ قرضنا سامنے فیضا اوروا ظافن کثیرا سو ذات ور ک اللہ لو القول خستان شعر قران نور اللہ امر قدم ویل قرض متزمل للجزئين قرض مرقول تجرید ماناج نہ تجریج, تجریج محتاطی صرف ن ذات ابری د ایت اعلی فقرسو اشاره د څنګه مبروز باندې اعداد قرضې را دین دا الله پځا ما ته حضورنده دی او زادم کړې دي من زل یك رسول الله اوت الله سوده چور ک اللہ او ور کول کي استاد قر حسن سمانا دا تفسیر رسل عمران ک ابن جزیزی کر کئ ای حلالن طیبا بلا منن من ولا ازم قرض حسن دا شرح حلال مال نو جل سي ظهارا مخيرات کي حلال مال نو ور کي او حلال او بلاسن کردر ڈیرا غریب شم ترغیب صابقین واقع ترغیب ارل بنی نہ او سلام ابی ترالمگار مقرر کا کہ منگا دو دشمن سا جہاد آگا تا دو تاریخ معلوم نے زنانہ معیوسی قانون باعث موجود تضرت مسالو جہادی جہاد کم جہاد, امیر جہاد, جہاد سے کھڑا والا جہاد بلا عامر جہاد شریف بین عامر نہ لکھے گی خود عامر طبی کئی نے جن غنیمت۔ دا امیر پا پا برباد دی, دی, دی بلائی نام امیر دا یہ تقسیم جماعت رکھے بانی کی گی اور مخالفت نے ذکر کی رابشی ذکر کی د شکست اسباب سودی. مجاہد قرآن کریم اسباب شخب مجاہد شکست اسباب دادر اسباب دی دا اور قرآن کریم ولازہ حکم نصو کے خلافتب صحابی۔ مشرف موجود ہے مردا ما ما دا دا میرنا نا دا خلاف دامر دام کر اور حکم لگانی متو کرے لگانی کافر نہ مورچے واخری داخل کی سبب دے نہ شکست مجاہدین قرآن ذکر کی سرتی ہر عمران الفار کی اسباب دا شکست دا شرعی جہاد فار اتباد امیر ضروری دا. دا انترہ اللہ <سؤال> ذینا من بني اسرائیلہ من بعد موسیٰ نگو نے تھا جمعات دمان اسرائیلہ دا پس مسار سرات و سرائیلہ مشارانو مشارانو بن اسرائیلہ دا پس مسار سرامنا اس قادو قلنچی دیو اللہ نبی اللہم اگر پیان برقلتا چی شمیر علیہ السرات و سلام دے اگر پیان برقلتا بس لنا ملکن مقرر قدم انتر فارباد شاو امیر نقاتل فی سبیل اللہ چمانگو جنگی گفت و جہاد محافظین دا اللہ کانہ لے تم کلاسے کتا سیتم کری بھی تا سونا کد کرا سو کو شو تاس من کے کادو ونا الل نو کا ککی س الل د ب سیلو مشارے سش د مننا چې من کو ک الل کے دشمن سرقد او خرجہ باثجهہات موجود دیے وقد ا خرجنا می زیارنا واب انا منگی سر شو فرو وررونا منکنا سرے دشمن او د کوو ظمنونامن س دغ پاس کئ کو د با کے تاارو تو گمان د پ بر د ک چې پر ش کویبان ک تااروجنو ت لو ا بغیر ذلوک اسما کے ذکر کہیں رساء دریس ودان اس کے ساتھ ہراز اکثر خرگین لا قلیلہ بن غیر ذلوک اسما واللہ علیم بالظالم انا فقید بحال ظالمانی وقال لهم نبيهم اننا قد ما سنكم تالو تم نے کہا کرچی کی درخواستوں کا کیا برتا اللہ درخواست ہے نبی نے سمیں درخواستوں کا پیان اللہ ساتھ وی ویل کام تھا قال لهم نبيهم اننا قد ما سنكم تالو وی ویل پرسا اللہ نے مقر کرے ساتھ صرفا طرف انتخاب سلطنت اللہ حق بلکہ قال <سؤال> نled aceite او ص voltaовой السلام في النهاب و سم enrolled و و و و و و رو و سجم و سجم و روم و م او د 갖 So상을 subscribed to like me already in a же best.u Dh pass so iIN, that we receive youth journey in queruk and die huve.u channel written, so Will youaman I am in j riches and a ismaking.u ultimate He famils and د Po his د on their own but behind hymne.u.u konten he had a given you in دا طالب پر آمدن فورا کے راغی دعویذ چلی نے دعویذ ترالو کہ وہ نہ ہن حق بالملک منه من ذات علی کے سلطنت از جناب بادشاہی وخام خامات دلت باری دولت باڑی دوست مال دولت دشتے ولا بیو دساتہ من المال پرش فراخ دمان دولت نا قال اذا اللہ صفا جواب کہ یا ابامر ان الناس فائنہ انتخاب اللہ نے انتخاب پاکستان کرے قال اذا اللہ صفا و علیکم تاس بده اللہ پہ انتخاب انس کی اعتراض کبھی تاس انتخاب دا وزاد خبر بے <خصائص> دبسا <خصائص> <خصائص> اسی مانزا پک نشتر بدل نم مس شر قران و گابدم گورم نوارتی تو خستری چب بدن می مس بدن نغت ایمان رکھ نشتر نوازد و نفس جسم نہ ہمت وزاده بستن علم و جسم قزات کر فراقی پینم ہمت جو اللہ درم والله یم ملکه و سلطنت اللہ اختیار کے اللہ اور چا اور کی دنیا اور والله یم ملکه مے شاورتی اللہ سلطنت چا دیکھوشی والله واسع علیمہ دقدرال پو ح د مخنوقات معی وقال هم نبیو انناغ نخه بصی د لا تر کی دی الله من جان بالله س د بشا شوو امجان بالله شو د د مملات سلترت من جانله نخ سي د دا نخی مطالیوکله پعمل نخ ئی قال نبی ی هم ویل دی د پ بر دیدي چې د مملات سلطت من جانب بالله نه صندوق صندوق دس طرف نہنتور مصبت جوشی بملا مانے پرشتو سکین بعد ذکر کی پڑھی نہ او نہ نہیں نہ دم صل والسلام ام صاد مصادر السلام درود السلام دی ابراہیم اور علی درود السلام دم شیو ذکر کی مراد سکینۃ تورات اور بقیتن عتی تفصیلن فاردغی وهو التورات المودع فیه امام ابراض ذکر کہ وہ التورات المودع سکینت ہوا وهو التورات المودع فی داغ تورات بری صندوق فرتک زک کار در ب سال سے ام اذا قاتل جنگی رب د امیر ربکم ندے بکر طورات و بقیتوں عداد فی تفسیر و بقیتوں مماتنہ کار موسیٰ و سبق آیاد آنسر جبری کی دخاردان دم صالح علیہ السلام و دہار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحملوہ الملائکہ کیفیت درالو بیداوی تحملوہ الملائکہ راگستوید دیر فرشتو دفمکی بیکی دی اللہ فی ذالک اللہ تلکم تل یقرب دیر آلود و سندک کے فلاح سے فرشتو مارے دادے جہفدے کے یو دلیل دے نفار الساسو د حاصل داری جیس جوڑ شو امیر متخف شو فلما عوضو تعلوت چکم دا عالم آمال قوم شروع دا عالم قوم بشر جالوتو تا جالوت سرا مقابلہ شروع شا فلما فصلت تعلوت بالجنودا قنا چجز آشو دخل مقامنا دفارت جہاد دو قمال قوسنا سرا دخل اللہ خرنا قانا از مبتل اللہ مبتلی اللہ و ابتلی عبادہو کیف ہے شاہب تری کم بین اللہ <سؤال> امتحان کو اللہ کے چھ ہماری شرمابینو ہو فلی سبندی جو خلیفہ کی خدلہ ہماری شرمابینو چاچ اس خاک کو گداں نہ پھکھ لبانی چخلے دیکے خدلہ پھر اوپر وہ تلک سنچنگر بس کی فلی سبندی عظما دل نہ نہ وہ ملتا محو چاچ اول سکلا غیروب فدیتن كمان فعد لہ ملی عظما دل نہ کے نشا الا بر یذلف بجاز ستار اور پرے ود من ظرف اور فتمدی مگر چتا شلاوا لٹو سیم تٹن کوری بھومی نولا کلی کار مگر لکان لکھان کر دوری ہو سوچ نسبر پچری کو نولہ کلی لگان پہ جا ما ہو مہو کلچ پور جارو تر ورین سو کراو دین ہو سی رو بار چھ کالو او آم و سل قالوا لا تاكلهن يوم فاذبالت بها ذو عهد يعسل لا شيئ تاقت فاز بمن رز جالوا صدر اخر داغسرا قال الذين يظنون انهم لاكلان الا قسان شيئ ما لو ماذا هي चाय كيف قامت بنييد المخلوق نہیں رہنی چاہیے المخلوق نہیں ذات یقین فقایمت نہیں قال الذين يظنون انهم لاكل الله ولا قسال شيء كيف يزط عباره داخل ولا قسال شيءن وتشيب الله سے بلاوی کہ بے ذات قیامت قائم کی گی تبوس لکیے کب دل میں اتے کا پہ ھری ہل <سؤال> کاسییتہ بدل اللہ نیرکرے ھول لے لگ خلبتل کیرہہ بے مدل پٹے ٹھڑی بے ہوہ چکیہ اللهہ ف الل سر والللهہ او س صبر نکار واخے ب سبرے ل کارخے اللہ او س برین ب کو سرری ہ ب ب ب تخیل د ہ اصاب د ہورت اللہ دی واللہ او ص برین اللہ جانو تا کراگ لکھ داغ تھا جہاد جہاز دہ سب دل <سؤال> کا êu a mujahinu السابقين kinu, Jou do du zuate arebrarata u surrutut stem da barata, do وقاہبل لی یل کابا اوورے ب یو نکس سے ڈ دا بیا اور چجی کےی دغی خبرکر ہے کہ کوی خلرک ډر وبا و ہور سسی وی, like وی دی, دی د تلیب کرد سوا و و دی درس لو خللا الل کہ دک زوری شوی دی د ان ریر کوے دشمت ت دکررن سبا قبلله مسلمانہ ان س سب ذری کوئ د ت فریوت سب وال حب صابید الله پاک می ک د س کا کو س جہات کې خوبا کا کوو او للا دغی بجا دی نو س اِلَّا الْقَانُوتَ رَبَّنَا فِاللَّازِ رَبَّنَا وَاسْرَافًا فِنَا فِي أَبْرِ لَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا غَيْرَ الْمُجَاهِدِينَ السَّابِقِينَ فِي دَارِ الْجِهَادِ زَادَ بِدَارِ الْجِهَادِ اير بزم کا بافی کے مختصر جرم زمان کا ذات زمان کا فقار کے وثبت اقدامنا وضبط کسب قدما رسول کے مختصر کافر بارے دار کے جناب رسول اللہ صلی اللہ نبی رس پہ قد وہ خدمت کے سوین اللہم بالزلزل اقدامهم الله صاف بان صاف امداد بان ہر تصبیز اور صاف امداد بان جنگی گما یا یا دی دی مسلمان نہم چکوئی یادان اولی مدد دادی، اللہ, اللہ, اللہ، اور جگ جی ساتھو جعلوت میدان تراؤتو بی بار زنی بی بار زنی بی بار زنی دا چھوڑنے دے پہنے بیدان کی چھو سوک بزر ماہ سے جنگ بھی کی کیا سوک بزر ماہ سے جنگ بھی ہر چاہبت سندگ کولا اور کو ٹھکا نراؤں گیسا معشوم بچے ہو وہی دا مردار کر وقتل داود اللہ وشرما وقتل داود جعلوتا قتل قتل علیہ السلام جعلوت ولا واتاہ اللہ الملکام دا مفسری ذکر کئی داود داود کچھر چا جعلوت قتل سب و تا اللہ مل کم ورکت سلطنت میندیناسی بین وان کلینس ذو مصائر باول باين الشقران نور الله مرقده ذا شا ذكر كل من الدين كشف العيوب عن كل كاذب وعن كل بدعي اطاب المصائب ذا الدين ذا ظهر دروجن حال بيان كذا دروجن ده وانا لكم محادثين بيان من الدين كشف العيوب عن كل كاذب دار الدين ذا ان هذا قول ظاهر والذائب دروجن وعن كل بدعي اطاب المصائب بله بي حال بيان كذا بله تشور بخاري كده ذا بله جاه وان کلین اتابل مساحبی مصبت نشر وان کل اطاب اطابل لولا رجال لال مسلم کہ جلنوے سڑی مسلمان مجاہدین نوران شہر بے نہود دیمت آسوام آقا عبادت خانی دیئے یہودوں مساجد دو مسلمانوں لولارجار المسلمون الہود دیمت سوام عودین اللہ دین اللہ سوام آقا عبادت خانی دید اللہ دار طرف نام من کل جانبی خدا اللہ پاک مسلمانان خالب گئی مسلمان سوا جدو زور دو کفار دے لیکن اللہ دا سے مسلمانان مخلصین پاہد گئی ج بدر مسلمان او دنیا تو ب موجود دنیا مسلمانان صرف اللہ احسان دے وجود دو مسلمان دے دا وجود دو مسلمان پہنکت کی احسان دے فا قافر بانے دکا غیر چھو خرید ہو جدو اللہ ذو فضن العالمین اللہ خوان دے احسان دے فا جہان واردنا فا جہان واردنا فا سبب دا زور قورد مجاہدین اسراء تلک اللہ اس بات کا رسالت دا مبیر اسلام تلک آیات اللہ ندو ند آلیکا بالحق و دیتن دا اللہ رجل المفتر مانتا رفت ندینا فتا منف چارے دا, دا فضل بن حمل کرم اللہ بادام جاؤن سبزاد خبر کے لیے فرشت ہونا تخلیما وم درجات حيات القلوب له حيات الارواح له سوتيه سبب دفات حيات الرب دعنا قدس لقد فادت بروح القدس منذ كلمه مغلاغلا جبريل ولو شاء الله منقطع الذين منهم دعوهم قد لا اراده تكوينا قال لا اراده خلاف ولا كران كسان يفصم بيون راغدي بما جاء بين فصل ذات واضح دلائل لیکن افطلاف کا لا زور لکھیں جبر نہ کہاں کیارمانی کتابوں کفر بادم بیاسمانی کتاب صدر اللہ قز کا بے ایمان اصطرای گردی اور اور اللہ اللہ او ایماری سری ببارے طرک دا ر سواب د ذکہ اار ورک ولو ا شاءلله مک کللوک لای را د کے تکوینا مچنم مړ ذک مشت تی خوشتا او مشاتی تک ولو ان شاءلله او کللا د تکوینا ندی برطلااف لے کے ٹړو پذواہ د خدا د لاو خلابنا د حکمت تلاه واللاکن الله ی مایوری ان ل کئ آو چل لا را د وکیواہ شا را۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرق کی بیان دا مسائلہ اربعو نوزی وجن سورت من قسم تلور حصوتا اول حصے کی مسئلہ توحید باکی سل آیاتنا اضا من قسم الہ باب سلاستن باب اول کی بیان دا فرق و سلاسو چشل آیاتنا دی اول فین زیاتن کی تعریب دے کتاب صداقت دے کتاب فیزا و سات و منین و داوی حکم دنوی اخرویہ رین حالت اوی حوی اخرویان پاغیمانی صداقت کتاب رتم کتاب صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشارتان دفع دشو بہے ادھو کفارد و مشرکین و صداقت تا کتاب اللہ کتاب اورات برق دا معمولی تذر بولی ذر کرکو لے شے داغی جواب ان اللہ علیہ سعجی حضر و سلمہ و ذوتن فما فوقہا دفع ہم دائے بار دفع جدرد فیداشی اور باندگان محتاجی با اللہ فماشی بار امیسال پیشکی دفع دفع ہم دائے بار, دا بار دو بے ذکر دلی عامو اربعو یو جنشن مشدک لی, جنش لی موجود نیو اللہ وجود طرح دیا میںاخل درم صاف موجود کرمات بے دن باپ بے تخیف اور بشارت درم باپ کے ذکر کب یہ تحریر کتنا حد پر قلع دریافل و صبر صورات ایمان میں داخلہ آتاو آمیر او دارگی سرور نواہی بے خطاباتی ستا خطاب اول کی آتنے مطولا دن اقمتین آتنے مطولا یو نجات نزفرعوم دیم عفا لزوم دیم اعتاد کتاب مساء سلام السلام دفاق دا حدایت ساسم آتنے رم قبول دا توبی انزم حیات بعد الحلاق شکم تزدیر الغوام انزال منی والسلوا آتن انفرجال العجونی من الحجر دن اقمتین یو نزول عذاب السما دیم زلت او حوان بسبب الکفران بے دیم خطاب کی دریف الیتید عباو دو یہودو او سلور دو موجودو یہودو دریف الیتید عباو دو یہودو نقضر یہود حیل پر حکم الہی کے داغیر فارواقر زبحر بقری او دریم قتل نفس سلور دو موجودو یہودو یو تحریف دلال کتاب دیم مرافقت دریم تقلید دارا دو یہودو او سلورم اختصاص نفس وفجرن بلد ف خطاب کی من تفیب شم خب خلاصہ پھر یہ میں قائل علیہ السلام جب اشترا احمد تاغ وہرائے منگو مدری داغ جواب کل منکان ادول لجبریل حاصل دا جواب ان واتاب امر اللہ اخذ اللہ بحکم لا غیر ولی و دشمنکی بل دا اسی کتاب اور مسدک لما معكم ولی و دشمنکی دا اسی کتاب اور جودان دا اسی کتاب اور بشرا للمؤمنین راہ قلاک دشمنین دے بل انجام سن دے چوک کافر دے اور کافر ز جہنم جاد ماں خبران خبر نوکڑے ذرے میں تلاظ بن زال اس ال ملک انداز ہے کچھ جائز ولی فر شروعات جواب ماوز ال ملک باب ال هارو حاصل مارو جواب لاول شہر راغلے نے بصورت تمہارے کہ راغرے امتحانن وان ما نحن فذنت فرا تک فر تو لم تلاظ لفظ رائنا بارے منگو سی فقسیدی فرا میں تی دا جواب یا اي الزی لا مل لا را تقول العلا و كونذر مو ایمان والا وہ مشتبی مشتبی وہ فیم کوئی اگر زفیق یا حق الفاظ بائی چاگئی کل غلطی معنی احتمال نوی انذر لا تقول رائنا وقول انذر نام فیزم اتراز ومثلی دنک سبانی تبق پلح ایرانی نن یو حکم منکی یو قولو کی سباد آگئی خلاب کے جواب ما ننسق من آیت او نسانات بی خیر منها حاصل دار اللہ مالکن یفعلو بھی ملکی کیف ایشاب شوکم اتراز وقال اتخذ اللہ لدام اللہ زنائی بانشتافین من اداغی جواب س کل لہو قارطون ودیع سماوات والارض نذا زامرن حینما یقول لہو کن فیکونم وم قال قار اللذین لا علمونا لو لا يقلمن اللہ اوتا تین آئیہا حاصل جبنی اترازم زمان سے اللہ الله ولا خبری کی تیتا پیغامبری یا معجدہ فرکا جاغے جواب قال اللذین من قنا من قبلہم تشابت قلوبہم دعصاص وم اتراز فخانو کافر مکڑیو قد سننا اول امر مسلم کیا دا ہے توج بیت اللہ <سؤال> جوڑ شے بنیت نے توحید اساس مسلم شخص جوڑ کرے ابراہیم علیہ السلام پر مت شرکون فیہ کی فضگی شٹھیا کوئی دریم امر مسلم دا پیغامبر مبشر دے ابراہیم علیہ السلام دا فرض دعا اختریوا ربنا و ابعث لہم رسولا من انفسہم یذع الہم آیاتہ یعلمہم الکتاب والحکمہ و یزکہم اگ دعا اگ دعا قبول ش واساس دا خلاب کوئی دریم امر مسلم دا توحید دٹولم یا مصابیہ خرسن ابراہیم ملائے سلام جس سے مسلم دے عند یہودی و نصاری و عند مشرکین و سابعہ ابراہیم بلیہ و یعقوب تا صدائے خلاف کوئی بحث میں اعتراض پر تحویل قبلا تا صدائے انبیاء قبر فرہو چہ بیت المقدس ازامیں خلاف مکم ازامیں ثلول حکمتنا نہ میں اعتراض تواب جواب صفا و مروہ تا صدائے غیر لا تعظیم کمی جاوے جواب ان الصفا و المروہ من شائر اللہ حاصل دار چہ داغین تواب شاری و اللہ و اللہ تترکم جارین تواب کے اور یہ ترتوب دار کے دا کم دے کے اگلی آیات کی ناغری دی حدیث کی ناغری تذبیح ہے کہ دا, دا تو واپس دار ابھی فرید تو با نے دا مردم کی جڑے ہے کئی سبھی کہی 7 بجے بارے دلیش تھا ان سبھا عمرہ میں انشاءاللہ مل حجل بیت اللہ میں تم فلاجن علیہم ہر کل دو مصلی ثابت شین سجدہ فرض کاتمین الحق بی اعداد مصری توحید ثانیا للتاکید فاگر بان ادلہ نہ اور ردی رد او نزول, نزول, نزول تہریمات نزول نزول نزول نزول بے زجر ذکر کی دا دا چنزل غیر دے زجر بے دریت اور غیر فار امور انتظامیہ سلاسا اول امر منتظم تہذیب تہذیب اسلامی قسمہ یو تہذیب داخید امور تہذیب دا اصلاح معاشر بھر شف امور گریم تہذیب دامال امور درهم أمر منتظم السياسة المدنية لإصلاح البزر من العبالات وإزارة البزرات داغير فارس يو اصل قصاص من الظالم درهم أصل تقسيم الأنوال بالخانون الشرعي درهم اصل مسئلة السيام للتثبت والارتباط ترهم أصل نهار للنهار تشابه تعديف في الأقوال أو تعديف في الأفحال مسألة حج تنويرا على الجهاد تقسيم دهاجي أقسام أربعة أذناء سعيد على سعيد اجرا شکی او علا علا شقی علا شقی بیتنا ابری آئی ابریم تدبیری منزل. دریم بارم متالیم تدین منظر او دغه غیر فاین د اصلاح د قران ای د فارم اصلاح د کو نه نفر امور تنظیم او دغه غیر فارا تل صحقام اطل صحقام ذکر کای اول حکم ذکر کای مسرد انفاق دیم حکم ذکر کای مسرد قتال دریم حکم ذکر کای مسرد قتال فی اشهر الحرم ظلم ذکر کای نهی د خمر و المیسر فنزم ذکر کای اصلاح الاطاما حکم ذکر کای نهی د نکاح المشرکات نهی د نکاح و مغمک مسالک ذکر کای و ذکر کای خنا و سن نکاح المسن د قربان فی لحظنا آتم ذکر کی مقصد القربان نساكم حرص لکم فاتو حرصكم نام ذکر کی الله دا اللہ ولا تجعل اللہ وردتا لعیمانکم ولا تجعل نسم ذکر کی مسئلت الالہ من نسائم تربس اربت اشور نسم ذکر کی مسئلت الطلاق الطلاق مرتان فیساكم بما روح او تاسر ہم ذرا سمج کر کے مسالت الرضاعه قال والداؤ الرزن اولادهن حولن كاملين ذرا سمجھا رسل کر کے ایت متوفان ها ذو جما خذ الذين تفون منكم ازنوا يطلب سبعن فذهنا سوال سمجھ کر کے حکم دے ما خذ ولا جن عليكم فيما ارستم به من خدمت النساء بند سمجھ کر کے طلاق بغیر مت حل بها ان طلقت من قبل ان تمسن وقد فرتم لهن فريزها وال سمكركي وسييت الزوااج معخذ والين هوون منكم يز نزواج وسيية الأزوااب يزواجههم عتسم ككي حكم متده ف مطلق متقي ما خذ وال المطلقات مطعام بالماروب حققا على المتفيين ترقييب الجهات او سجر لل المتقاسلين او تفرض جهات مسبببه مور مت جوباني وقاتل فيسبب الله وادم أن الله سمييق عليمة ترغیب الجہدار بے ذکر, ذکر مسلط ان ذااد ممثل الله ولا الله الله بطرقي ل دلااقفاغبانې اد ممس توید سالیان طرقی ل دایل فاب نفاغبانی بیا کر دا او الررححمن او ذكر دواو شطان الله وال الله دی نامعمل يخرج جو من زمات نور الله دیکه خ لا مفاوت ی ک جو می ذكر دو او الررحمن او دولا شام دغیرپاره فطريق يدلو في نشر غير مرض الطبس عالم تن لله حاجه من او للشيطان او كل الذي مر على قريه مثال زفار او او الرحام نوان ما اب صلى ذكر كاي فر اور فسيرو كاي الذين يقتين في سبيل الله الذين في غير سبيل الله في سبيل الله ما الذين ينفقون مالهم الله كمن حبه ابعد الضمبه تتسبع سنابله ارمتنا ابي مسلا د ف و في س الله سا د کار س د ک من فکرو في غیر ص الله میں سا من ف کو غیر سله دو حد ان ت کو حوج من خیر مع تجلی اور پیر کوئ کےکر امور اررب ترغ ال انفاق توب یا ینا منان في کو ضبات مع کا سب ترغب ان دف و سریر شتا شطالملفا مکوم بالبا او م دف ت ترغیب ص رسول اللہ صلی اللہ علیہ و طویلام طویل واخر کی عادت مسائل توحید او مثلا الرسالت مثلا جهاد مسر جنب في سبيل الله اخذ ذكورا لله ما في السماوات وما في الارض من انت وما بينكم من رزق مالت هو حاسبكم به الله مساله وحيد مساله الرسالت امر الرسول ما انزل اليه من ربه المؤمنون كل امن باللله مسئلہ مسئلہ رسالتا لا یقلیف اللہ نفس اللہ سہا لہا ما قصوت و علیہا مقصوت ربنا لا تواخذنا آخر کی بے اجمالا انت مولانا مسئلہ رسالتا مسئلہ توحید فانسلنا علی القوم القافر مسئلہ جہاد او دنفاق فانسلنا علی القوم القافر حاصل دسلور میں حسین تو او او غیر دو فیات میں عادت مساح اربا جہاد اختتام اکثر مضامین تب سیلر امتیازات بیاں بیا نام اسرائیل اوا شمتاج ممتاز مناسری غیر انتظام کے دا بیان امتیازات السورت بیاں امتیازاد السورت يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل اياته من لا باع فيه ولا خلتم یا مخرچا بلکہ بازی چاقا کو مال تجارت کے سراد کے کے بی دنیا لاب سودا کے لوگا یا وافر کا ختم کی <تصفح> ول کافر مسلمانوں نے گئی اور هم زمین دا دا دا دا کافر, و دا دا کافر و مسلمان تن دا دا دا کتاب, دا کتاب دا دا دا کافر و هم دہشت گردی رو نظال جنگی کی <صاحب>. کاف دیدی کافر سن کل کافرمن تلسی سی بل وافرا چیری ہمان خاطر دے متعلق دا انفقو فری انفقو خط کے مار پا خلاف دا کافر کی زکا والکافرون ہم الظالمون کافران چرم دید ظالمان درم والکافرون ہم الظالمون کافران چرم دید ظالم زکا کہ مصر دارچ اللہ لا الہ الا اللہ دا کافرین منی ذیلہ بلی لیک ظالم بشرک دی لیک کافر مشبدی والقاجون هم الظالمون کافرات کی دی چمر کر دی نام دی دی ظالم ارزک مسل دارج اللہ لا الہ الا هو کافر منی او اذکار کے دی مسینا اللہ لا الہ الا هو مسلت توحید ساتھ درین سلا اول سو یا ایها الناس عبدو کے اللہ <سؤال> اللہ الہ اللہ اللہ ذکر اللہ اللہ چلے آل گن, گن احادیث اور او یہ وحادی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ اللہ <سؤال> اللہ اللہ اللہ منظر مہتری مبارک دے دے, درکھنے دے نا چدا کے اللہ الہ زیادت دِسارکرین کر ملک او بخاری بخار جز سلاگر مالک روایت جذب باری یو فضائل قرآن کے کئی کتاب رسول رسول بت الخبات حاجت مجبور کر انی محتاج علیہ علیہ علیہ علیہ ولی شدیدتنا ضرد ضرد حاجت شدیدتنا محتاج بالبچرات وگی دی سخت ضررت ملے ضررت ملے ضررت ملے نابانی بجرشوی پغلابانی فخلیتو شانس صحاب ورنید رحمی جکلہ آگا داق پل حاجت ہے فخلیتو سبیلہو ما فریخو داقا فلم ما اسبحتو کرجد جب سماکر جناب رسول اللہ سے بخاطر ملے ما فارا سیر قیاب آہ رہا نا سوکلت قید استاد ناعیاب آہ رہ ناہہریں ہنے شہ حاج شدیدہ تن آیاہنوں۔ ہ اللا کے برہ سخ شکہہ ہو کہ حاجت او بار بچدار کوے توسببیہ ہو او نہ ہمتو ہو وخلے دو س و ہے ہم کو پری ب ہودو نبی سہ کی بہ سے محتاج بارحیتہ و, و بار خلیتو سبیلہ و ما فرہم کو ظلال مفریخ درا کنے چہ کہ جب سباکی اے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما فالا سیر کل بارہا دیکھا چہ کہ جن ولے و گس بے سوکھنا بار چہ بہارا بلے خوشکا حالت شجیہ ت و یاران سخشکہ تو کر زرلت او زبال بچدارے ظفرحیتہ و خلیتو سبیلہ و ما فرہم کو ما مفریخ درا نبی لے سر سر وی سی یعودو میں گی بے فدر کرو نبی نے میںادک خا تا تا و تعال اذا فی لا الہ اللہ اللہ الحی آخر سو. اللہ بس را او ح اللہ بس صار فرض اللہ ترحمہ بتا میں حافظ مقرشی جی تاسبے شیطان سے لایا قربن نک شیطان تاسب شیطان نشین کی دے لے کلہ چہ کلمات میں خود کو کھلے سبیلو سار لو صار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قاتل دیو جما فارہ سی کل بارہا بیکاز کلی سو کلمات میں نہیں ولا ہو خدا تو وی وی چتا تو علم کلماتین میں انشاء اللہ بتا بغیر فضادر نبی س ت حوزو ب چا دا خبر رشتہ کرے دا دن دے دے پہ جلادریش رکم کلام شیطان دے نہ سورت البارا فی آیا تم سیل کران دے ٹول آیا تم سردار من بہں ی رفی ہ جویفییہشیان اللہ رجے میںہ نشتے او کر جہے کہت تہ سےے چ مگر شیطں شیطھکی ی شطان پکیی ساارے دے شط تی بعدال کردی وہذاتہ تیزہ رض او منڈ ہوئی د کورہ نور د ہ حفاظت بار میںترینہ طرے خہ۔ ہ سڑے دئی بر دریس میدر رواد د بہورون ہو ر دیی چ کلہ سڑے پر اول د سبا کے۔ اونی تونہ الہ المسی دوسرے ہام میںمومن۔ اولیت این احل مسئول فی داوی آواتی کرسی ہوی نصر بگا فر با ذرفار حافظ وی شیطان مطر شدی که دے چی بیت بیگاد ماری وطول با شور ذرفار حافظ وی داول آیات ونسورتی ممنت این احل مسئول فوری آواتی کرسی نصر شکری با طول مر ذرفار حافظ تر سبا فر با دے محفوظ وی دینا نصر لورم حدیث دے دا بو مامر زیر اللہ وطاران ہو لہا باک نا روایت را دی اما کرسی لوگ سبا نور سبب سڑے جنت گردی پس دا کردی. سمانے دخول مدر مقصد حیات دابا سبب خریدی دار کی نورم سانی دی سید آزر فضیلت مقصود پرانی کریم دے مسلط وحید داغ فدی کے ذکر ممتاز نورانی کریم کی مسلط وغیبہ شیخاخ مطابق دھاگا آیا پشپاڑ ذرا ذکر اعظم نے کلف اعتبار کلف اعتبار پشپاڑ ذرا ذکر اسم اعظم اور لس دی دیو جنب انزم رازی. جی اسم اوار فیس سلاح سے اور درتی اس میں سفید بہادر ضمیر اور سفید بہادر اس میں ظاہر سا دلّا لاول عدل کر دعوا اللہ اللہ اللہ دیو دلیل الحمد دیو دلیل الخم دیر دلتا خوش دلیل من سن دلیو سم آتی دلیر منسلح فَكَمْ دَرَسَ الْجِيَادَ لَمَّا بَنَى مَطْنَا يَلَمُ مَا مَذِ ذِهِ مَا خَلْفَهُمْ وَهُوَ ذَلِيلٌ وَلَا يَهْتُونَ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَمْرِ إِلَّا بِمَا شَاءَ أَصَمَّ ذَلِيلٌ وَسَخَّرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ نَحَمْ ذَلِيلٌ وَلَا يَدُحِظُهُمَا لَسَمَّ ذَلِيلٌ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ابْنُ قَسِيم ذِكْرُ كَيْدَ مُسْتَمِل لَهُ لَسُ جُمْلَةٌ مُسْتَقِلَّ بَانِي فَلَسَ لَهُ بَانِي تَدَاسَ مَسَلَّ التَّوْحِيدِ وَفَارِ بَانِي دیشی تزولو وی دا آیات دا آسم سب دفار حفاظت آتم زمیر نہ او او تالسم اسم ظاہر اس زمیر سرام آیات جہاں آیات دا آیات دا آیات دا دا دا حفاظت دی اسم اللہ اللہ اللہ کے بلو کمار عبادت اللہ اللہ درال الح دے, دے الحمیش وے فرقان فتوک الحمیشہ فتوكّل وتوكّل على الحي الذي لا يموت اثمات وقفو دو جوان دوباني نفهم لوباني فمتاك جوان ديمنا الذي لا يموت هم جوان ديمة باقام رفاقه وصفاقه الحي هميش جوان ديمة دي. القيوم ديمدبر دهار القيوم مدبر دفار قارم نبور زديد قطعه ده مدبر على نه الخلق والأمر مدع القيوم وذبر ذخر قال علاله الخلق والابر سوره اعراب علاله الخلق والابر القيوم وذبر ذخر قال علاله الخلق, الخلق دا. دا امور تكويديه امور تجلا قد ما لي ذكرك اذا قال علاله الخلق والابر سوره اعراب قرر اللہ لہ الخل کو خبردار دلاپ اختیار کے تقوید مخلوقات خلق اختیار کے لیے تقویز او ایجاد مخلوقات البر امور تشریح امور تقویر د اللہ تبرجی امور تشریح دلہ تو خبر اللہ لہل خل کو خبردار دلہ اختیار کے تقوید مخلوقات ایجاد مخلوقات البر او قزاو کے سنی المر امور تشریح امور تشریح العبر او قزاؤ کے سنی البر خود له ما في <تصفيق> السماواي و ما في الأرض د لا اختال کې د لافت ص کې د لاف قدر کې د لافت ک جي ب ل کلې فو کي ما ما کې جامي معګ کي له ما في السماوا ابلکن وت سررووف وتذبياً وقدرتن واحاء ال ماادتن وصاب وقااب له اللہ بے نے گئی پالبار کے غیر دیجان جاتا نہ پا بیا کسان فرشو کسان سعود جسبال شہید اللہ, اللہ دربار کے شفات کی خبر کی سورت یونس منظم اللہ بل نی بابل شفی علام بمباد بابل شفی علام بمباد بارش کور مگر فصلی بابن شفی این اللہ بمباد سوس بارش کور علام بمباد مگر فصلی اجازت اللہ سو خبر بابن شفی این اللہ بمباد بےگوا سورت مرم بابن شفی این اللہ بمباد نہیں صورت ہی مریم بابل <سؤال> شفیع اللہ <سؤال> نصر سوخ بارش کا ان کے مگر فصل مابل شفیع اللہ از نہیں مابل شفیع اللہ عز نہیں سورت ہی مریم بابل شفیع اللہ از نہیں نصر سوخ بارش کا ان کے مگرفس اجازت اللہ نام مابل شفیع اللہ از نہیں نصر سوخ بارش کا ان کے اللہ نہیں مگرفت اجازت اللہ ما من شفین الا من بعد اذنه نشتر سو سفارش ان کے مضافہ بس اجازت دار لانا لام لکونا شفاعت اللہ من لتخذ اندر رحمان اہدان مالکانی سفارش مگر حفظ چاگستین مہربان زاسر اجازت اجازت اہدان اذن لام لکونا شفاعت اللہ من لتخذ اندر رحمان اہدان وہ بسیر صورت کی گورا سورتی فَحَكِمَ إِمَامُ الشَّفِيعِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ ذِهِ مَنْ سَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ سُودَشْ بارفقي بدل لا فدل باركي غير इजाزت دار لا يوم يذلل لهم الشفاعة لمن أذن له الرحمن ورضي له قولاً يسلم همم برات يوم يذلل لهم الشفاعة لمن أذن له الرحمن ورضي له قولاً فدورة في من فيذنوركي سفارش نظرها ذات इजाزت كيداك باركي مهربان ذات وغلم المومن فاركي من له قوله دغ شرتي شارهده ورله قوله بسکري الله و عغ چېناتهحيده رض میله قوله دګوره صورتبیې بیردي مسلليزي کرم من زل الذي یاش عده الله بز نه وله شوونه الله ولااشون الله ل نارتز سپرش کودي مقر دا چا فر چله پسند کړي وهوم من ق چدي مشقون ولااشون الله ن نفرشت د حقه ش چې جابيدي جا د صبار ش ولااشون الله ل ولا شوونه الله منند ل مامل ما مِن اللا إِلَّا بعضے زی دہیں، منزل الذيی یشد دو اللا بز دہیں، سوودے ج سپال ش کے د اللہ فذبار کےیں ف غیر دی جت تع لاہ دے کولو سرے آعرف لام صدا د سرطر فيشبات قری ب زل ن یا شود دو الله بز نہیں تلورم د باتمال کوم من دو دہیں بورري مَا لَكُم مِن دونِهِ مِن ولا مال کم دوری واطار منظی یشیا منظی آندوری آج ہن رحمان بزر عني شفا دیا ولازن دشت آندونی کھیلامیا کل سم ساس بلازو نلا سورشی لاتونی اینش پات ولازو نلا سورش ملاتنی اش پات دينا مكة سورة سبا مورا لا تغنيا لشفاعتهم ولا ينقذون ولا من سلسي يشفع عنده إلا بإذنهم سورة سبا دريشة من برات ولا تلفع الشفاعت عنده إلا لمن أزن لهم سبا رشت نبرات ولا تلف شفااتده الله لمن عزنه لها فذور کې سبارش د الله بمال ک بغور چ ف چ الله تجااز قي منز الذي شوده الله ب ولا تن ف شفااتده الله لمن عز لها الله لمن عها ولا تنف شفاته الله لمن عزنه لها رد سوره النجم من ذي الجلال والكرام من الذى يشؤ عنده الا باذنه من الذى يشؤ عنده الا باذنه سوره النجم من الذى يشؤ عنده الا باذنه سوره النجم وكم من ملك في لا تغني شفاعتهم شيئا سوره النجم ناشمكستم اللہ اجازت نے شریش ماہ او ربا کے رب السماوات ما من لا ربا وا بین رحمان لائب لکھو نبر امین کا يوم يقول بسي آيات قولا يوم يقول الروح والملائكة صفى الله يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال ثوابا الضمانكي ودنكي جبريل أو طول فرشده سببستا خبر منشك ورد آفرشده منغر حقا توقب خبر كي جزادت قل حقا مهرمان ذات وقال ثوابا ويري كلمان التوحيدا ناس جدا قولي نا, نا تقريبا في اندیش سرطنكي دام صلى الله عليه منظر الذي يشفعنده إلا بنده لكا عصر سبب دا خام خا شفی غالب شفیع کی مناسب کا مسلے شروع ہو داوا خیر شروع کر نوتاور تو ویلو نا چپلانی دے کی پیر دیو راشد تبوباس تے چگلاڑو نا پیر صاحب کتر اے ز تووبوباس او دا کار میں کہے اے ستا پتن دی کاف نک دے اے تے کافر جہا میں لکھے کتاب الحسن فلکم نا کوتر اے میں تے چا عبد القادر جیلانی کو دا جہ دا سلیذ القاجن پیر بغداد او فاط اللہ دا کو لکھ تووبو ماسیں جہا کو ترا عبد القادر جیلانی تے دا صدق خبر او خرد. سے مرگونا چاہوں گا کا اللہ کاف امیم بدل کی اللہ کاف امیم بدل کے حکم را گئے عبد جا القادری جانی لائے بد اللہ پیسہ لو کم بدلے گی عبدال ندین ابوال کا فرشہ میں چینی دا داخلہ حکم کرنا کن کا چور گزارا ندین نبی کا فرشتہ نبیل سلام دبا کی کن کا چور گزاری ابراہیم علیہ السلام <سؤال> دافی نے دا. آو دے دا دا. دا دا دا. قرآن خبر نہیں پرانی بغیر مخلوق حاضر تاؤل <سؤال> بہم مخلوق نہ شادہ یا نو ماں بہن اے دِم خل بہم اللہ حاضرتا مخلوق نہ شادہ دی میں ال <سؤال> کراسی ہاں چپاغی الکراسی میں لکھے گی میں لکھے گی اور ور سجدر الى علم الله اسمان رز مقدا اذ الله علم محيط به اسمان رز مقماني وسع الكرسي والسماوات سلطنت وسع الكرسي والسماوات رذ ور سجدر زمانے دی وَلَا اللہ مانی لائق القا لا چاک اللہ حاجت زور کے دل داوے دا دا سلام سلام تاغوت تاغوت امام رحمت اللہ مانا جامع میں بہوبی کلیدار علام الفرانس مضبوط من دا اللہ دوست نواز دیہ ریہ رنادر ول دین کتاؤ شیتا جو جہلتا درناد اسلام کہرنا <تصفيق> داوود تفسیل داولہ الرحمن داولہ دا شیطان فدرقی دلف دس مرتبہ غیر بلا او تفسیر اول ذکر داولہ الرحمن دا دا و بے و ظاہر تفسیل کی داولہ شیطان تمسیل چنمرود دے دا نرمہ مناظرہ دنمرود دے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ذکر داولہ شیطان رب تعالی الذی ها جب ابراہیم ابی رب یرضا الملك اصل رسول بیان دا مناظرہ دنمرود ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سچو باطل مار سنجل کورا دگولے تو اقست علم کل فی توحید مشہور اولی دا حق پیغا برسرا کی دا حق دا ان اللہ ہر سبب او دا انکار حق سبب سرے سلطنت دی دا ان اللہ چلنا اور دا سلطنت, دا سلطنت, دا سلطنت, دا سلطنت اذ قال ابراهيم رب الذي يحب بيت قالت له ابراهيم الرسول كيف الذل کہ لفظ ما بذاتہ جو در اور بخل کو مال بر راول بال کمانے مال کو جوذہ بختار کرے قال انا احي مقابل الذلیل کے زبذ دی کول کول کول کول شبا یو کیدی خلاص کو حکمی پھر آزادی ہوکو ایو بی گناہ ورئی و حاگ قتل کو دا وئی د حیات او دمامات پہا غیات مارفو یا نو قانانو حیو امید زمجدی کول ملکول کرشما ابراہیم علیہ السلام اسرح دلیل تلال سنو چیداد دلیل کافی حسنا تلیل تشیدے درمی انکار نہیں شکاوڑے خان ابراہیم فیض اللہ آیاتی بھی شمس ونیب رحمہ السلام کی دوزر وزنیب استعافی اللہ کی حیاء مادت تینا اللہ جس ما فیض اللہ لا را ولی دید ورلہ را او را خیجید درلہ دلاللہ دلاللہ دبشرقنا فاتح بھی حافظ المغرب راورا دلاللہ دلاللہ دبغربنا فمحت اللہ زی کفر بحیران شاں کافر کما کانلہ کما کانلہو علکی بھی بھی الحجر خلے دے کا چدا جو دے. مجلس کو موجود دے چاہ جاؤ. حیران کافر حاجر مجھے اللہ